والسلام عليك يا نبی اللہ آلک يا نور اللہ خصائص مصطفیٰ علیہ تحیط و صناع بیان کیے جا رہے ہیں تمام مخلوق اولین و آخری جو پہلے ہوئے جو بعد میں ہوئے سب کے سب حضور کی نیاز مند ہے نیاز مند یعنی محتاج حضور کی حاجت یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلۃ والسلام بھی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ان سے بے پرواہی ان سے حاجت نہ ہونا گویا کہ ایسا شخص جہنم میں جانے کا مستحق وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ایک قیامت کے دن اس کا ظہور ب درجۂ عتم ہوگا جب قیامت قائم ہوگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لوائے حمد جو آپ کو جھنڈا عطا کیا جائے گا اس تلے ساری مخلوق جمع ہوگی اس وقت یہ بات بہت زیادہ واضح طور پر آ جائے گی کہ ساری مخلوق حضور کی حاجت مند ہے جب تک حضور شفات بھی کریں گے کسی کو شفاط کی اجازت نہیں ہو آگے مزید تفصیل آ رہی ہے بیالیس میں دیکھا قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبراہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے فتح معنی کھولنا یعنی شفاعت کا دروازہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ و نہیں کھولیں گے کسی کو مجال شفات نہ ہوگی بلکہ حقیقتاً جتنے شفات کرنے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے پہلے حضور کے پاس آئیں گے پھر آگے وہاں سے اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور شفیع ہیں حضور کے صدقے میں پھر دوسرے اور یہ شفاحات قبرا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے اس میں کیا بات ہے کہ مومن کافر مسلمانوں کافروں متی فرما بردار ہو آسی خانہ فرمانو سب کے لیے ہے یہ شفاعت سب کے لیے کہ یہ انتظار حساب جو سخت جاں گزا ہوگا جس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے پچاس ہزار سال کا دن ہوگا کاٹے نہیں کٹے گا تمنا کریں گے یہ انتظار ہم سے برداشت نہیں ہوتا جندم میں ڈال دیے جائیں لیکن یہ انتظار ہم سے برداشت نہیں ہو رہا اور اس میں پھر سورج کی گرمی تپش زمین تانبے کی پسینوں میں ڈبکیاں یہ سارے معاملات غلط اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا یہ انتظار کی کیفیت اسی وقت ختم ہوگی جب سرکار علیہ صلاح وسلم شفات کریں گے جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا جس پر اولین و آخرین جو پہلے گزر گئے جو بعد میں ہوئے موافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آپ کی موافقت اختیار کی آپ کی تائید کی مخالفین جنہوں نے مخالفت کی مومنین و کافرین ایمان لائے خا ایمان نہ لائے سب حضور کی یہاں پر کیا کریں گے حمد کریں گے تاریخ بیان کریں گے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خانی کی عظیم الشان محفل ہوگی اسی کا نام مقام محمود ہے اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے یہ وہ شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت کے دن ظاہر کی جائے قیامت قائم ہی سرکار کی شان دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے مولانا حسن رضا خان کا شعر فقط اتنا سبب ہے ان ایکد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اعلی حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا ارش حق مسند رفحت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے وہ بدرجہ اتم قیامت کے دن بدرجہ اتم سے مرات یہ کہ بہت زیادہ ظاہر ہو جائے گا ابھی تو بعض لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں انکار بھی کرتے ہیں گیلے بانے بھی کرتے ہیں چون چنا بھی کرتے ہیں وہ سب وہاں ان کو چپ لگ جائے گی سب کے سب حضور علیہ صلاۃ و سلم نعت پڑھیں گے آج جو نعت کا مخالف ہے وہ کل حضور کی نعت پڑھے گا آج جو نعت خانی کو منع کرتا ہے کل وہ بھی حضور کی نعت پڑے گا آج جو حضور کی شفات کا انکار کرتا ہے وہ بھی کر گئے گا شفات یا رسول اللہ اس کے بغیر کو بھی کوئی چارہ نہیں تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے ایک جگہ فرما دیا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت میں ماننا کام نہیں آئے گا تو یہ مقاب محمود ہے یہ شفات کو ہے اور شفات کے اور بھی اقسام یہ شفات کبرا کہلاتی ہے اس کے علاوہ شفاعت کی اور بھی دوسری قسمیں ہیں مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے کتنے ہی لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیں گے جن میں چار ارب نبے کروڑ کی تعداد معلوم ہے اس سے بہت زیادہ اتنی تعداد تو معلوم لیکن اتنے ہی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہیں وہ زیادہ کتنے اللہ جانے اللہ کا حبیب جانے بتے وہ ہوں گے یعنی بہت سارے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے جہنم کا حکم سنا دیا گیا ان کو جہنم میں جانے سے بچائیں گے ایک شخص ہوگا اس کو میدان امر پر لایا جائے گا امال تو لے جائیں گے اس کے سارے کے سارے امال جو یا تو زیادہ گناہ ہوں گے یا آپ نیکیاں ہوں گی نہیں اس کے سرے سے حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لیے جا رہے ہوں گے آدم علیہ صلاح و یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے حضور علیہ صلاۃ وسلم کو ندا کریں گے کہ آپ کی امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رعوف الرحیم مومنوں پر کمال درج مہرمان اس کا اظہار اتنا زیادہ قیامت کے دنوں کا دوڑتے ہوئے تشریف لے جائیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم تو معمور ہے جو ہمیں حکم دیا گیا اس کو وہ وہی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سدھا کریں گے شفاعت کی درخواست کریں گے حکم ہوگا کہ فرشتوں جیسا محبوب کہتا جاتا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ دوبارہ مانتے دو جس کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا اس کے اعمال دوبارہ تولے گا حالانکہ گئے تو وہی وہ اس میں کیا ہونا تھا لیکن اب کی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستہائے مبارک سے کاغذ کا ایک ٹکڑا بظاہر چھوٹا ہوگا وہ اس میں ڈالیں گے تو اس کے نیکیوں کا پلڑا اس پرچے کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے بھاری ہو جائے گا اب اس کو حکم دیا جائے گا اس کو جنت کی طرف لے جاؤ پرچہ کیا تھا فرمائیں گے تفسیر نعیمی میں سورہ آراف کے پہلے رکو میں کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان کی میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتایا تو بہار یہ اس قسم کے بہت سارے نظارے ہوں گے ایک صحابی نے پوچھا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور آپ کی شفاعت قیامت کے جو معاملہ ہوگا شفاعت کے لیے آپ کو کہاں ڈھونڈے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مقام ارشاد فرمائے تھے کہ یہاں مجھے ڈھونڈ لینا تلاش کر لینا میزان میزان جہاں مال تو لے جائیں گے حوض کوثر جہاں سرکار علیہ صلی وسلم اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے اور الراب ان تینوں مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہ امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہوں گے شفاعت کی درخواست کر رہے ہوں گے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت مل رہی ہوگی اور شفاعت کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہ گار امتیوں کو ان تینوں مقامات پر اللہ عزا وزل کے قاہر و غزب سے بچاتے ہوئے جنت میں داخل فرمائیں گے اچھا بہترے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہوگا جہنم کے مستقبل مستحق ہو چکے ہوں گے ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بازوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے بعد ایسے ہوں جن کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا یہاں ڈر جانے والی بات ہے انتہائی چوٹ لگنے والی بات ہے کہ بعض مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے لیکن بار ایمان پر چونکہ خاتمہ ہوا ہوگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے لیکن جہنم کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہو سکے گا اور بعضوں کے درجات اب بعض وہ لوگوں کے جن کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو ان کے درجات کو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلند فرمائیں گے یہ بھی شفاعت ہے اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے بعض کفار ایسے ہوں گے کہ جن کی عذاب میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے تخفیف کا معاملہ ہوگا عذاب تو رہے گا تخفیف ہو جائے گی جیسے کہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ ہر پیر کے روز اس کو انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا تو ساری کی ساری شفاتیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان کے صدقے میں ان کے غلاموں کو بھی دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے عقیدہ نمبر تینتالیس ہر قسم کی شفاعت حضور کے لیے ثابت ہے شفاعت بالوجاہت ہو شفاعت بالمحبت ہو شفاعت بل ساری کے کی شفاعت شفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا شفاعت کے سلسلے میں اگر آپ تفصیل سننا چاہتے ہیں یعنی ایسی تفصیل کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو پڑھ لوں سن لوں تو ایک منظر کشی جو قائم ہوتی ہے نا قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہوتی ہے لوگ کا حساب ایک تصوری ایک خاکہ جس کو آپ سمجھ لیجئے تو امیر رسنت کا ایک بیان ہے اس کا نام ہی یہی شفات اس کا نام ہی یہ شفاعت کا بیان ہے یا شفاعت مصطفیٰ وہ کیسیٹ ٹاپ لے اس کو سنیں انشاءاللہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید جوش مارے گی اور اگر اس سلسلے میں مضمون کچھ چاہتے ہیں لکھت کی صورت میں تو اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے شفات کے سلسلے میں شفاعت سید المحبوبین آپ دکاندار کو کہیں نا اعلیٰ حضرت کا رسال شفاعت کے سلسلے میں تو میں اعلیٰ حضرت نے حدیثیں بیان کی ہیں قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہیں اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع ہونا قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا کئی حدیث لکھی ہیں چالیس سے بھی اوپر حدیثیں اس میں لکھی گئی ہیں اب یہاں دیکھیں شفاعت کے لیے تین صورتیں شفات بل شفاعت بالمحبت محبت اور شفاعت بل شفاعت شفات کہتے ہیں اجازت سے شفات بل کہتے ہیں محبت کی وجہ سے شفاعت شفات بل کہتے ہیں مقام اور مرتبہ منزلت عزت و احترام کی وجہ سے شفاعت اب سمجھیے شفاعت شفات یعنی اللہ عز و جل کے کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے جو عزت و احترام ہے اس بنا پر جو سرکار علیہ شفاعت کریں گے اس کا نام کیا ہے شفاعت بن وجات گویا کہ محبوب علیہ صلاحم اپنی وجاہت کی بنا پر جو شفاعت کریں گے اس کو کہ دیں گے شفاعت بل وجات یہ اس کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ایک شخص ہوتا ہے اس کی حیثیت ذات کے اعتبار سے تو ایک ہی ہے لیکن اس کی صفات کے اعتبار سے اس کی حیثیت کے زاویے مختلف ہوتے ہیں یعنی تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں آگے کا بھی رخ ہوتا ہے پیچھے کا بھی روخ ہوتا ہے دائیں کا بھی رخ ہوتا ہے بائیں کا بھی رخ ہوتا ہے اوپر کا بھی رخ ہوتا ہے نیچے کا بھی رخ ہوتا ہے وہ تصویر تو ہے تصویر لیکن اگر اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے گا تو ہر زاویے سے کچھ اور نظر آئے گا جیسے کہ امیر علیہ سنت کو آپ دیکھ لیجئے امیر علیہ سنت کے یہاں دیکھا گیا ہے کہ آپ جب کچھ کو کچھ چیز عطا فرماتے ہیں سب اسلامی بیٹھے ہوئے کسی کو دے رہے تو اگر سادات کرام ہوں گے تو امیر علیہ سنت اس کو دیگر اسلامی بھائیوں سے دگنا عطا فرما دیں گے مثلا سب کو کھجور کھلا رہے ہیں اور سب کو کھجور دیتی تو سید صاحب کو بھی ایک کھجور کے بجائے کتنی دیں گے دو کھجور دے گئے ایک تو دیگر اسلامی بھائیوں کی حیثیت سے عام اسلامی بھائی جو ان کو بھی ایک ملی تو اس کو بھی ایک ملی ایک اس کے سید ہونے کی وجہ سے اس کو کھجور دی گئی تو کتنی ہو گئی دو کھجور اسی طرح کوئی عالم صاحب ہے یا جا ہمارے جامعہ سے فارغ مدن علماء ہوتے ہیں وہ جب آتے تو ان کو بھی حضرت صاحب دگنا عطا فرماتے دیگر کے مقابلے میں ایک تو وہی عام اسلامی بھائی کی حیثیت ہوتی ہے اور دوسری اس کی علم کی حیثیت کے وجہ سے اس کو دگنا فرما دیا جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سہ صفات کی حیثیت تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے وہ ہے سرکار علیہ اللہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے اس بنا پر جو اللہ آپ کو شفاعت کی اجازت دے گا اس کو کیا نام ہو جائے گا شفاعت بل ٹھیک ہے اسی طرح شفاعت بالمحبت اللہ تعالیٰ کو جو اپنے محبوب سے محبت ہے اس بنا پر جو محبوب کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی اس کا نام کیا ہوگا شفات بالمحبت محبت اور شفاعت بل یہ تو ہے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت اور دیگر بھی بہرحال جتنی بھی شفات سب کی سب اللہ عز و جل کے اذن سے ہی ہوں گی اللہ کی اجازت ہی سے ہوں گی لیکن چونکہ وہ محبت کی وجہ سے ہو رہی ہیں اللہ کا اذن اس میں بھی ہے لیکن اس میں محبت کا پہلو کیا ہے غالب ہے یوں سمجھ لیجئے اس وجہ سے اس شفاعت کا نام کیا ہو جائے گا اور اس میں چونکہ مقام اور مرتبہ ہے کہ محبوب کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ یہ کام محبوب ہی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اس شفاعت کا نام کیا ہو جائے گا شفاعت بل وجاہ منصب شفات حضور کو دیا جا چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اوتی تو یعنی مجھے شفاعت عطا کر دی گئی اور ان کا رب فرماتا ہے وسطمبی کا ولمکمن و یعنی مغبرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی اب یہ شفاعت دے دی گئی ہے اس کی دلیل ہے فرماتے ہیں یہ شفاعت اگر نہ ہو تو پھر شفاعت کس چیز کا نام ہے شفاعت ہے ہی یہی کہ گناہ گار بندوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ کر ان کے لیے چھٹکارے کی راہ نکالی جائے اللہ کریم سلیم اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر یاد رکھ لیجئے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کی مطلب بناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام یا کامل کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں آیتیں پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تو جہاں جہاں قرآن پاک میں شفات کی نفی ہے تو اس سے مراد بتوں کی شفات ہے اس سے مراد یا تو بتوں کی شفات ہے کہ بت اپنے پوجا پجاریوں کی شفات نہیں کریں گے یا کافروں کی شفات ہے کہ کافروں کے لیے شفات نہیں ہوگی یا اللہ تعالی کے عزن اور اس کی اجازت کے بغیر کو شفات کرے گا نہیں یہ تین چیزیں مراد ہیں یا تو کفار کی شفات کی نفی ہے کہ کفار کی شفات نہیں ہوگی یا بتوں کی شفات کی ہے کہ بت اپنے پجاریوں کے لیے کوئی شفات نہیں کر سکیں گے یا وہ شفاعت مراد ہے کہ جو اللہ کی اجازت اور اس کے ایزن کے بغیر ہو اللہ کے مقابلے میں اگر گویا کہ شفات تو ان تین چیزوں کی ہے ورنہ شفاعت اللہ کی اجازت کی صورت میں ہی ہوگی اور حضور علیہ صلاح و سلام اور دیگر انبیاء کرام اولیاء کاملین اور دیگر نیک لوگ جن کو بھی حضور کے صدقے میں شفاعت کی اجازت ملی ہر ایک شفاعت کرے گا وہ پیچھے اپنے واقعہ سنا تھا کچہ بچہ بھی اپنے والد کے لیے شفاعت کرے گا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ و کی محبت مدار ایمان ہے ایمان کا دار و مدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی محبت پر ہے بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلّم کی محبت ماں باپ اولاد اور تمام جہاں سے زیادہ نہ ہو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا المان علّہ محبت اللہ تین مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائے خبردار جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں اللہ کی سرتا بہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے ایمان کی جانچ کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا ہم اپنا ایمان کس طرح جانچیں کہ ہمارا ایمان کس درجے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ صلاۃ و کے گستاخوں سے ان کے نہ ماننے والوں سے کتنی نفرت ہے اور ان کے پیاروں سے کتنی محبت ہے اعلیٰ درد کا رسالہ جو ہے نا تمہید ایمان وہ پڑھ لیں اللہ بہترین مشعل راہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ول کی محبت یہ ایمان ہے بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے حضور کی اطاعت این اطاط الٰہی ہے فقر اقا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اطاۃ الٰہی بے اطاط حضور ناممکن کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ کی اطاعت کر لیتا ہوں رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو ایسا ہونا ناممکن ہے حضور کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ناممکن ہے یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور علیہ سلاد وسلام اسے یاد فرمائے فوراً جواب دے اب دیکھیں نماز فرض ادا کر رہا ہے اللہ کی اطاعت میں لیکن حضور نے یاد فرما لی اب یہ سوچے کہ یار میں تو اللہ کی اتاد کر رہا ہوں حضور کو بعد میں جواب دے دوں گا تو اب یہ اطاعت الہی جو کر رہا تھا حضور کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے پہلے حضور کو جواب دینا ہوگا یہاں تک کہ آدبی فرض نماز میں حضور حضور سے یاد فرمائے فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو اور یہ شخص کتنی دیر تک حضور سے کلام کرے بدستور نماز میں ہے اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ نماز میں اس سے کلام کرنا نماز کو فاسد ہی نہیں کرتا ایک ثابت تھے نماز پڑھ رہے تھے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا انہیں خیال گزرا کہ میں نماز پڑھ لوں پھر حضور کو جا کر عرض کر دوں گا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور علیہ صلاحۃ وسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تاخیر ہو گئی تھی کہ نماز پڑھ رہے تھے سرکار نے اشاطر میں تاخیر کی وجہ پوچھی تو اور اس کے آیا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا حضور علیہ صلاح و نے یہ نہیں فرمایا اچھا بہت اچھا کام کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ اس طرح کے الفاظ نہیں بلکہ فرمائے تم نے یہ آیت نہیں سنی قرآن پاک یادن عامن الصیب ازا عمن السجی اللہ ولی رسول اجا دوں کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو فوراً جواب گو یا کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اگرچہ کہ تم نماز پڑھ رہے تھے لیکن جب اللہ کے رسول نے یاد فرما لیا تو اب یہ حکم پہلے کرنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی کی اطاعت ایسی فرض ہے ایسی فرض فرض ہے ہے کہ بندہ اگرچہ کہ فرض نماز ہی میں ہو حضور کی پگار پر حضور کو جواب دینا اس پر فرض ہو گیا چھوڑ دے جہاں تک نماز پڑھی تھی حضور کی بارگاہ میں جائے جو کام کے وہ کرے جتنا ہی دیر تک بات کرے کرے پھر جب یہ کام سے فارغ ہوئے تو اب جہاں سے نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے آ دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس سے بات کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا جس کا جس کا کام اگر کر کرتے تو نماز میں کوئی فرق نہیں آتا جس کی پکار پر فوراً جواب دینا فرض ہو جاتا ہے اس کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو کتنا بڑا کام ہے بلکہ حضور کے خیال کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں مطلب مکمل نہیں ہوگی کہ نماز کا جو طریقہ شریعت متحرہ نے بتایا وہ اس کی تعلیم کس نے دی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ نماز میں اس طرح کھڑا ہونا کیا ہے بھائی سنت ہے اس طرح ہاتھ باندھنا کیا ہے سنت ہے اس طرح ہاتھ اٹھانا کیا ہے سنت ہے اس طرح روکو کرنا کیا ہے سنت ہے اس طرح سلام پھیرنا کیا ہے سنت ہے اس طرح گردن کو رکھنا کیا ہے اس طرح نگاہ رکھنا کیا ہے سنت ہے سنت کا جب لفظ کہ ذہن میں آتا ہے سرکار دعالم صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نماز میں تصور نہ آئے یہ ناممکن سی بات ہے تصور تو آنا ہی آنا ہے جس کو تصور آ گیا تو اس کے بارے میں بارہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان و رکن ایمان ہے اور پھیلے تعظیم یہ جو ایمان جس کو قرار دیا گیا ہر فرض سے مقدم یہ فرض یعنی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی عزت ان کا ادب ان کا احترام یہ ہر فرض سے بڑھ کر فرض ہے اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے دو واقعہ بھی بتائیں گے آپ کو غزوہ خیبر سے واپسی پر منزل صحبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز اثر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو پر سر رکھ کر سر وارک رکھ کر آرام فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز اثر نہ پڑھی تھی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے مگر اس خیال سے کہ زانو سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے حضور کی نیند میں فرق آ جائے گا خلل آ جائے گا زانو کو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب یعنی سورج عروب ہو گیا جب چشم اقدس کھلی یعنی حضور علیہ اللہ وسلم نے آنکھ مبارک کھولی مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا کہ حضور نماز نہیں پڑھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ڈوبا ہوا آفتاب سورج جو تھا وہ پلٹ آیا حضور والسلام کے اس معذے کا زور ہوا اور حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اثر ادا کی ادا ہی ادا کی قضا نہیں تھی وہ ادا تھی پھر سورج دوبارہ ڈوب گیا اب یہ واقعہ ہو گیا اس سے ثابت کیا ہوا دعویٰ کیا تھا کہ ہر فرض سے بڑھ کر حضور کی تعظیم اس دعوے پر یہ دلیل اب نتیجہ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات عبادت میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے نماز اور نماز بھی کون سی عصر جسے سلاۃ البسطی کہا جس کی محافظت کا قرآن نے حکم دیا تو وہ بھی وسط نماز یعنی درمیانی نماز جس کو عصر کی نماز کہا جاتا ہے مولا علی نے حضور علیہ اللہۃسلام کی نیند پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں ملی تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پر جو فرض ہے فرض ہی ہیں لیکن حضور کے تازم ان فرض سے بڑھ کر فرض ہے دوسری دوسری حدیث اس کی تائید بھئی ہے کہ غار فور میں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کر دیے ایک سوراخ باقی رہ گیا اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا پھر حضور علیہ صلاۃ والسلام کو بلایا تشریف لے گئے ان کے پاؤں پر ملا. کاٹا نہیں پہلے پھر ملا انہوں نے اس خیال سے یعنی صدیق اکبر نے اس خیال سے کہ حضور کی نیند میں کیا آ جائے گا پرکھنا پاؤں نہ ہٹایا آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا جب کاٹ لیا تو صدیق اکبر کے اپنا حال بیان کیا کیسا ایسا, ایسا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا فوراً آرام ہو گیا ہر سال وہ زہر جو سانپ نے کاٹا تھا وہ ذہر اود کرتا نے دوبارہ لوڑتا اس کا اثر ظاہر ہوتا 12 برس تک اسی تکلیف میں رہے یعنی اس سال کا وقت جب ہوتا تو اس, اس تکلیف وہ تکلیف صدیق اکبر کو ہوتی اسی تکلیف کی وجہ سے صدیق اکبر نے جام شہادت نوش فرمایا لیکن چونکہ وہ جو شہادت ہوتی ہے کفار سے مقابلہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا اس لیے ان کو ان مانوں پر شہید نہیں کہا جاتا ان دونوں واقعہ سے کیا بات ثابت ہوئی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروح ہیں شاخیں ہیں اصل الاصول بندگی اس کی ہے سب سے بڑھ کر جو فرض ہے وہ اس اللہ کے محبوب کی اطاعت و فرما باردار ان کی تعظیم و توقیر ہے یہ ہے تو دیگر فرائض جو اس کی شاخیں وہ کام آئیں گے یہ نہیں ہے تو دیگر شاخیں جو اس کی فروعات کہلاتی ہیں وہ کام نہیں آئے گی اگر یہ نہیں ہے محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا محبت ہے تو سب کچھ کام آئے گا اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ حضور کی تعظیم و جس طرح اس وقت کہ حضور عالم پہ اس دنیا میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرماتے دے اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو با کمال خوشی اور خصو و انکسار بہاد سن پاک سنتے ہی شریف پڑھنا واجب ہے صلی اللہ علیہ محمد اور حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بثرت ذکر کریں اور دروز شریف کی کثرت کرنے نام پاک لکھنے لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے یا کہے بعض لوگ برائے اختصار سلام یا سعود لکھتے ہیں یہ محض ناجائز و حرام ہے محبت کی یہ ساری باتیں پیچھے چونکہ ہم تفصیل بیان ہو چکے ہے اس لیے چونکہ ختم ہونے والا ہے اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب مہاجرین و انصار اور جمی متعلق جو بھی حضور سے متعلق ہیں متوسرین جو بھی آپ کے پیارے آپ کے جانے والے سب سے محبت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھے اگرچہ وہ اپنا باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو یا کنبا ہی کیوں نہ ہو اور جو ایسا نہ کرے یعنی حضور سے محبت کا دعویٰ بھی رکھے اور اپنے بھائی بیٹوں سے اور کنبے سے تعلقات بھی رکھے جو حضور کے گستاخ ہوں تو وہ اپنے دعوے میں کیا ہے جھوٹا ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ صحابہ کرام نے حضور کی محبت میں اپنے سب عزیزوں قریبوں باپ بھائی اور وطن کو چھوڑا یہ ساری تفصیل پیچھے بیان ہو چکی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ و رسول سے بھی محبت ہو اور ان کی ان کے دشمنوں سے الفت بھی ہو یہ تو دونوں در متضاد چیزیں دن رات بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے اندھیرا اور اجالا بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی میان میں دو تلواریں نہیں لے سکتی تو ایک ہی دل میں حضور کی محبت بھی ہو اور اس کے حضور کے دشمن کی محبت بھی یہ نہیں ہو سکتا ایک کو اختیار کر کے زد جمع نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا زد یعنی آپس میں تضاد ہوتا ہے تو اب کیا کرنا ہے چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا حضور کی محبت اختیار کرے گا تو اب یہ کون سی راہ ہو جائے گی جنت کی راہ حضور کے دشمنوں سے علفت کرے گا تو یہ کون سی راہ ہو جائے گی جہنم کی راہ ہو جائے گی سلو الحبیب مٹھے مٹھے بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری کے کریں عز وجل صلاحت والسلام کا نام میں بارک سنا کہ درود پاک پڑھنا واجب ہے اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ایک مجلس میں اگر جتنی مرتبہ نام لیا جائے تو ہر مرتبہ پڑھنا واجب ہے یا ایک ہی مرتبہ بہرحال فتویٰ اس بات پر دیا گیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے لیکن بہتر یہ کہ جب جب نام لیا جائے اس وقت درود پڑھتا چلا جائے نام سے مراد احمد یا محمد صلی اللہ تعالیٰ جتنے بھی القاب نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جی نہیں بھرتا بات دراصل یہ جتنے بھی القاب لیتے چلے جاؤ لیتے جی بھرتا ہی نہیں لیتے چلے جاؤ امیر کاب میں نے آپ غور سے کیا تھا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے ہیں حمیلسلم جب نام لیتے ہیں نا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ کو دل چاہتا ہے کہ یار بس یہ القابات لیتے رہے مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سردار ہم غریبوں کے غم غمگوسار ہم بے قسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار سرکار والا تباہ بے اذن پروردگار دونوں جہاں کے مالک و مختار بے اذن پروردگار غیبوں سے خبردار کیسا مزہ آتا ہے سنتے حبیلس الرمارے ہوتے ہیں نام مبارک لے کر تذکرہ کرے یا بغیر نام لے تذکرہ کرے نہیں ایسا تو کچھ نہیں عالدت کی پوری ایک نعت ہے محمد محمد کا ہے تسرا سر پکارنا منع ہے یا محمد یہ کہنا منائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ان شاء اللہ ضرور